الله سلي على رسوله الكريم أما بعد فعوض بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريمه هذا ما لديه عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد شهدك الله العظيم رب شرح لي شدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفتح قولي أمين يا رب العالمين وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ائمٹ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جب نفرا پونکا جائے گا تھوڑی دنیا تباہ ہو جائے گی سن مہمت کافی اخرا فضا ہوں کے ہم جوسری بار جب پھونک ماری جائے گی پتہ نہیں پھر کتنے عرصے کے بعد وہ پھونک ماری جائے گی تو دوبارہ بندے جو ہے وہ ری سائیکل ہو کے سامنے کرے گئے تو یہاں یہ ہم جو ادالت لگے گی اور ہر بندے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا جب عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو ایک تو آدمی جو ہوتا ہے وہ فائل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے پولیس والا جو چلان پیش کرتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو اچکڑی جس میں پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دھکیل کے لاتا ہے تو اس منظر کو اصل میں یہاں ظاہر کیا گیا ہے اس کی طرف دھیان دلایا گیا جس سے ہم گزرتے ہیں دیکھتے ہیں سہک آدمی کے ساتھ ہوگا خوش کرتا ہے آدمی کو گاڑی کو ڈرائیور سائیک اور دوسرا شہید جو گدہ ہوگا جو بندے کا حساب پیش کرے گا لاکی غفلاتا تو اس ایونٹ سے لافل تھا اگنورینٹ جان بوجھ کے تو نے اس کو اگنور کیا ہوا تھا کبھی دھیان ادھر چلا بھی جائے تو ہٹا لیتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی تھا کشف نان کا اک وہ جو پردے تیرے پرے ہوئے تھے تو یہ آنکھوں بجے تجھے یہ دیکھنے نہیں دیتے تھے ایونٹ ادر اگر آدمی ان پردوں سے اپنی آنکھوں کو نہ ڈھونکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرس قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بپا ہونا دیکھنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس ایونٹ کو فارورڈ کر کے ابھی سے دیکھ لے تو وہ تین صورتیں پڑے سورہ تکویر ادھر شم سے کورچ سورہ انفطار اذا سما انفت رچ اور سورہ انشکا جنا ان شکٹ یہ تین سورتیں پڑھ لو اور قیامت تمہارے سامنے دبا ہو جائے گی اگر ایمان ہو اور امیجنری آدمی کی طاقت اتنی ہو کہ وہ اس ایونٹ کو جو ہے وہ کلک کر لے اور سامنے لے تو وہ اب بھی قیامت کو دیکھ سکتا لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے تھے صحت کا پردہ ابھی میں ٹھیک ٹھاک ہوں میں ابھی فٹنس رپورٹ لے کر آئے ہاسپٹل سے ابھی مجھے کچھ نہیں ہونا اور جب وہ چھوٹی موٹی بیماری شروع ہوگی اور سلمسر دھواں دینا شروع کرے گا تو میں توبہ کر لوں گا ریڈی ہو جاؤں گا بالکل ٹھیک ہے یا جیسے لوگ چھوٹے موٹے نقصان رہنے دیتے ہیں ملکیاں رینیو کروائیں گے تو ساتھ یہ بھی ٹسٹ مس کروا لیں گے بندہ کہ کر بیمار ہوں گے توبہ کرنی ہے تو سب سے ایک میرا اپنا پتر ڈاکٹر ہے روز رات کو سوچے بلڈ پریشر بھی چیک کرتا ہے اور وہ مشین ہم نے گھر میں رکھی ہوئی اور فلاں فلاں ساری چیزیں اور جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہے فوراً ایک منٹ میں اٹھا کے مشینیں لگ جائیں گے آکسیجن والے مجھے یہ سارے جو ہے یہ جھوٹے اور کھوکھلے سہارے ہیں وہ سار کہتا ہے پرستاروں سے بچ کے چلتا ہوں غم گساروں سے بچ کے چلتا ہوں مجھ کو دھوکا دیا سہاروں میں اب سہاروں سے بچ کے چلتا ہوں یہ سارے اصل میں دھوکے کے سہارے ہیں اور پردے ہیں اور یہ اٹھ جاتے جب بندہ مرتا ہے تو یہ سارے اسی وقت اس کے سامنے سے اٹھ جاتے ہیں تو کشف نان کا جو آپ کا مراد ہے کہ اسے قیامت کے دن نہیں قیامت کا جو زمین ہے آپ کو پتا دبئی تو جب علی سے شروع ہو جاتی ہے نا ابھی سے بھی منارت ہو جاتی ہے وہ جو اس کے وواحی علاقے ہوتے ہیں سپرب جو ہے موت جو ہے وہ دنیا کی کا آخری ایونٹ ہے اور آخرت کا پہلا ایونٹ ہے اس میں دونوں چیزیں مکس ہیں پردہ یہی اٹھ جاتا اور وہ رشتے ناتے جن پہ آدمی کو بڑا مان ہوتا ہے کہ جب پتہ نہیں کیا ہوگا تو کیا ہو جائے گا انہی کے ہاتھوں یہ یعنی اللہ کی سنت ہے کہ انہی کے ہاتھوں کریا کرم کرواتا ہے بڑا بیٹا آ کے آگ دکھاتا ہے ارتی کو دیکھو نا یہ بھی تو ایک عبرت کی بات ہے کہ نہیں تو نے جس کو پالا اپنی ہڈیوں کا گودا کھلا دیا تو نے جوانی جذبات پتہ نہیں کیا قربان کر دیے اس کے ہاتھوں تیری ارتی کو آگ دکھائی جاتی تیرا جنازا تیرا بیٹا پڑاتا ہے قبر میں اتارتا ہے دوسرے پھر جنازہ پڑھ کے چھوڑ آتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں قبر میں اتارتا اور فخر کہتا ہے کہ جی ابو کو میں نے مٹی دی ہے کیا دی ابو کو میں نے مٹی دی ہے یہ تیری قیمت وہ کہتا ہے نا کہ ایک دن بک جائے گا مٹی کے مولے نا تجھے کیا دیا انہیں ہاتھ شاعر کہتا ہے یہ کہ جو روتے ہیں گڑی پل کے لیے بند کرتے رہے سب بلا دیں گے تجھے ان کا تو لگتا کیا ہے یہ تیرے دوست تیرے احباب تیرے اپنے تجھ کو مٹو میں دبا دیں گے سمجھتا کیا ہے اور کر کے دفن تجھے چل جیے سارے اب تھی سمجھا تو اپنے سے رشتہ کیا ہے وہ تو چلے گئے اب جب وہ چلے گئے تو بندہ آگے پیچھے کا جائزہ لے لیتا جب وہ بند کر دیتے نا حوالات میں تو پھر بندہ کہتا ہے وہ کمبل جمبل بھی ہے یا کوئی بھی کوئی پکیا بھی ہے یا کوئی نہیں آپ کے اندر کسی ہوتے کیا ہے اس کے بعد جائزہ لیتا ہے جب باہر والے بند ہو جاتا دروازہ سے پتا باہر تو نکلنا کو نہیں پھر اندر کا جائزہ لیتا ہے شہر مکمل کرتا ہے سر بھائی کو کہتا ہے وہ تو کر کے دفن تجھے چل دیے سارے اور اب تجھے اب تو سمجھا تیرا اپنوں سے رشتہ کیا ہے مٹی کا رشتہ تھا سونی کے کچے کرے والا صاحب ہے نا ساری اس کے پیچھے یہ تھیری ہے جس گڑے پہ تم بیٹھے ہوئے ہو کسی دن این تم گاڑی میں ہو گئے اور وہ گڑا جو ہے وہ سونے کے کڑے کی طرح اس میں گلنا شروع کر دینا جہاز میں گل جائے گا سمندر میں گل جائے گا تم آفس میں ہو گھر میں نہیں جانا وہ آفس میں گل جائے گا تو ان سارے مراحل کو پورا کر کے جب وہ بندے کو چھوڑ کے آئیں گے تو بندہ اٹھ کے وہ بال سال جاڑ کے دیکھے گا یہاں سامان کیا ہے جہاں چھوڑ گئے ہیں مجھے تو کیا وہاں سامان وہاں اس نے کہا کہ کیا طویل سفر تم اس کفن کے لیے خبر میں دیکھ کے رہے جا کے کپڑا کیا یہ تجھے دے کر گئی ہیں وہ سارے یہ پردے ہیں آن کا دیتا موت کیا کرتی ہے موت وہ پردے ہٹا دیتی ہے اور انسان کو دنیا کے دونوں رخ دکھا دیتی جب یہاں ہمارے پروگرام ہوتا ہے درمیان میں پردہ لٹکا دیتے ہیں در خواتین ہوتی ہیں ادھر مرد ہوتے ہیں اب اس طرف جنت ہے جہنم ہے وہ دوسرے ادھر مشکلات ہے فلاں فلاں چیزیں فلاں چیز ہے درمیان میں ایک پردہ ہے لمحے کی بات ہے عالم نظر جب ہوتا ہے تو ادھر کے جب کلیریکل سٹاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا آخرت کا تو معاملات کھل جاتے ہیں بندے کو اور نظر تیز ہو جاتی ہے بندے کی بندے کو سب کچھ نظر نظر تیز ہوئی تو فرشتے نظر آئے نا اسے سب کچھ نظر آتا ہے تو شاعر کہتا کہ مرنے والا قبر میں کیا چین پائے باد دفن موت نے دنیا کے دونوں رخ دکھائے باد دفن مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے باد دفن زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے لگے اگر تمہیں دنیا سے کچھ چاہیے تو وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب جاتا ہے قبر میں اس کا آخری سفر ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں آلوہ نہلاتے دلاتے اچھی چارپائی پر ڈالتے سونی چادر آبے زمزم والی جناب دھلی نکال کے اوپر ڈال کے ایت الکرسی پر دکھی ہوئی ہے اور لاد چلا بن جا چلو جی آوہ ایا و وہ و لمال اہل ایال اور مال اور اس کے اعمال آپ نے فرمایا دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں تیسری چیز وہاں رہ جاتی ہے مال اور آیال واپس آ جاتا ہے اعمال قبر میں تیرے ساتھ رہ جاتے ہیں پھر آدمی جب فارغ ہوتا ہے تو پڑی ہوئی بھی اخبار پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے ڈیٹیل پہلے سرخیاں دیکھی ہوتی ہیں موٹی موٹی تو پھر ڈیٹیل سے پڑھنا شروع ہے اور تو کوئی ہے نہیں اب قبر میں پتہ نہیں کتنے سو سال کتنے ہزار سال ہم نے سونا ہے تو پھر آدمی وہ جن کی دنیا میں ہیڈنگ سنتا تھا نا وہاں پہ ڈیٹیل ان کی پڑتا ہے قدر کے اندر تو اس میں اس کے جو احمال ہوتے ہیں وہ اس کو وہاں پہ کمپنی دیتے ہیں آپ نے فرمایا جب کوئی اچھے امال والا ہوتا ہے تو اس کے اعمال کو ایک ساتھی کی شکل میں قدر میں اس کے سامنے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو تو وہ اس کو کہتا ہے مرحبا تم کتنے اچھے ساتھی ہو تم سے مجھے کتنا ہے تمہاری وجہ سے میری وحشت دور ہو گئی یار میں ہوم سکھ ہو گیا تھا مگر تمہاری وجہ سے ذرا مجھے تسلی ہو گئی تو وہ کہتا ہے جی کہ اس میں کمال میرے کمال کی کوئی بات نہیں میں تو آپ کا عمل ہوں اللہ آپ کو جزا خیر دے آپ نے اچھی نمازیں پڑھی اچھے طریقے سے روزے رکھے اچھے طریقے سے ستکار دیے میری کوئی چیز کم نہیں یعنی میں آپ کی اپنی ہی بنائی ہوئی چیز ہوں آپ کی اپنی بنائی تصویر ہوں کسی کے ہو سکتا ہے کہ نماز ٹھیک ہو روزہ خراب ہو تو ہو سکتا ہے اس کا کون ٹیڑا ہوا ہوا ہوتا ہے یعنی ازاق خراب ہوں گے نا روزہ صحیح ہے صدقہ غلط ہو سکتا ہے اس کی ناک بےچارے کی ٹوٹی ہوئی ہو تو کہتا جی کہ اگر میں ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے سارے کام صحیح کیے روزہ بھی صحیح رکھے آپ نے ریاکاری نہیں کی اور آپ نے سبقے میں بھی نہیں کی اور آپ نے تو میں آپ کا ساتھی ہوں میں آپ کو کمپنی دوں گا چلاؤں گا اچھا جو آدمی مال والا تو اس کے عمل کو اللہ تعالی برے شکل کی ایک شخصیت کی طرف تو وہ کہتا ہے آگے یہ مصیبت تھوڑی سی اوپر تم بھی کہیں سے آگے ہو تم کون ہو یہاں ہے جس میں میرا کوئی قصور نہیں میں آپ کی کمائی ہوں یہ جو بدبو آپ کو مجھ سے آ رہی ہے نا یہ ساری بدبو آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے گلہ تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے اور آپ ہمارا تمہارا ساتھ قیامت تھا قیام دونوں نے یہی رہنا ہے لہٰذا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں آپ میرے ساتھ رہنے کے لیے یہ ہے گہتا یہ کور ہے جو پردے ہیں جو ہمارے آگے پڑے ہوئے ہیں لیکن اگر بندہ مومن کا ایمان اللہ اور رسول پر ہو اور وہ ان کی بتائی باتوں کو یقین سے سمجھے اور یقین جانے تو یہ چیزیں اس کے لیے سرپرائز نہیں ہوں گی جب ساتھی کو بتا دیتے ہیں تم جہاں سے نکلو گے جب وہاں آئے گے تم نے ایک جگہ وہ آدمی ویزے پکڑے کھڑا ہوگا تو تم نے اسے اوریجنل ویزا لینا ہے پھر کارڈ فل کرنا ہے پھر تم نے وہاں جب اس کو بتایا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے سرپرائز نہیں ہوتا سرپرائز تو اس کے لیے ہوتا ہے جو خالی پاسپورٹ لے کر اس کے اندر کاپی لا کے ویزے کی چلا جاتا ہے کاؤنٹر پر اور جب سو بندے کے بعد نمبر آتا ہے اس کا تو وہ کہتے رہو جا کے تو میں بھر کے لات پھر مصیبتوں کی کہتے ہیں اوریجنل ویزا کہ اللہ رسول نے میں سب کچھ بتا دیا ہمارے لیے کچھ بھی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو میں اس کے لیے رائے کے دانے کے برابر اس سے زیادہ صحیح نہ کروں جتنی اب کر رہا ہوں اور اگر میں جہنم کو اپنی اس بھی اور یا نا ننگی آنکھ سے دیکھ لوں میں تو میں جہنم سے بچنے کا سامان اس سے زیادہ رائے کے دانے کے برابر نہ کروں جتنا اب میں کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ رسول کے کہے پر اپنی آنکھوں دیکھے سے زیادہ اعتبار ہے اس لیے کہ آنکھ تو دھوکا بھی دے دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں دھوکا کھاتے ہیں شراب نظر آتا ہے سڑک پر پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے تو آنکھ تو جھوٹی ہے تو کہتا میں آنکھ سے زیادہ اللہ رسول کی بات پر اعتماد رکھتا ہوں اور میں اتنا ہی جنت سے جنت کی تمنا کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں اس کے لیے اور جنم سے اتنا ہی ڈرتا ہوں جتنا کہ دیکھ کر کسی چیز سے ڈرنا چاہیے جی واقعہ کری نو اللہ تعالیٰ کہے گا فوڈاسرو کا یوم حدید آج تیری آنکھ لو آئی ہوئی ہے جب کسی چیز کی زیادہ اس کی شارپنس کسی کی چیز کی دکھانی ہو تو پھر بندہ کہتا جی لو آ رہا ہے یہ چیز فرمایا فا باسر و کل یوم حدید آج تیری نظر بڑی تیز ہے حید یا ہاد ہوتا ہے کسی چیز کو تیز کرنا اس لیے کہا گیا کہ دیکھو چھری جو ہے وہ جانور کے سامنے تیز مت کیا کرے اس میں یہ لفظ حد استعمال ہوا ہے تو چونکہ کسی چیز کا کنارا جو ہوتا ہے وہ شارپ ہوتا ہے اسی لیے اس کے لیے لفظ حد استعمال ہوا ہے حد شارپ ہوتی ہے تو فرمایا کہ آج تیری نظر بڑی تیز ہے اب تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن جب ہم تمہیں دکھانا چاہتے تھے یہ چیز تمہیں سمجھ نہیں لگی لیکن اب فائدہ کوئی نہیں نا جب پردے ہٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو صاحب قبر ہے اگر اس کے سامنے دو اپشن رکھے جائیں اس سے پوچھا جائے اور یہ پوری زمین یہ پورا گولا پورا گلوب جو ہے یہ سونے کا بن جائے مٹی نہ رہے پانی سمیت سونا بن جائے پورے کا پورا اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ پوری دنیا سونے کی لوگ ہے یا دو رکت نماز پڑھنے کا موقع تمہیں دیا جائے اور وہ بھی وہ دو رقت جن کو تم خفیف پڑھتے ہو سورہ البقرہ نہیں والعصر اور اعلی عمران نہیں ان نہ آتا کل کو تمہاری وہ دو رکعتیں جن کو تم خفیب پڑھتے ہو اور معمولی سمجھتے ہو آج اس سائب قبر کے لیے دنیا و معافی سے زیادہ قیمتی اگر اسے کہا کیا چاہیے وہ کہے گا کاش مجھے دور کا نماز نفل پڑھنے کا موقع مل جائے یہ اس وقت قدر کھلے کے آدمی کے سامنے کہ یہ آخرت کی کرنسی کیا ہے اور میں کیا لے آیا ہوں کالا کری نواز وہ کہا کہ صاحب آپ نے جو میرے سپرد کیا تھا وہ جو چلان پیش کرنے والا ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ قبر میں جوڈیشل کسٹڈی میں چلا جاتا ہے آدمی عدالت بھیج دیتی ہے کہ جب تک جی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ یہ عدالتی ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں رہیں گے جی تو قبر میں جو جو بندہ بھی رہے گا برزخ میں جہاں بھی وہاں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں رہے گا یہ جو ہمارے یہاں جو رویں حاضر کرتے ہیں نا ایسے نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی ایسے جیسے ہمارے یہاں الیکٹرا روڈ پہ مزدور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو بھی گاڑی کھلے کھڑی ہوتے دوڑ پڑتے ہیں وہاں ریس لگا کے اور ریت چکانا شروع کرتے تو رویں وہاں کوئی اس طرح نہیں بیٹھی ہوئی کہ جو بھی یہاں دم پڑنا شروع کر کے وہ دوڑ پڑیں گے کہ جناب کہاں سے زیادہ رس ملائی ملے گی وہاں نہیں وہ باقاعدہ کسی کے کی جاتی اور ان پر ہوتا ہے اور ان کے درمیان آڑ ہے جس طرح ہم زندہ ہیں تو آڑ کراس کر کے ادھر نہیں نہ جا سکتے مر نہیں سکتے تو مرنے کے بعد ہم ادھر نہیں آ سکتے ادھر کی دنیا میں جو نیک لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے یہاں وزٹ کرتے رہے جو ان کا معاملہ ہے وہ الگ ہے جو قیدی بنا دیا جائے گا اپنے امال کی وجہ سے اس کا معاملہ الگ ہوگا لیکن یہ سارے معاملات اس طرف کے ہیں یہ ساری پرتیاں ان کی ساری سہولتیں ان کو اس طرف ملی ہوئی ہیں عالم برزخ میں اس طرف نہیں اس طرف آڑ ہے یعنی برزخ کا مطلب ہی آڑ ہے اگر وہ آڑ ڈیمیج ہو گئی ہے تو پھر تو وہ آڑ نہیں نہ رہی بھائی پردہ پھٹ گیا تو پردہ کہاں رہا اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فی نظر ماری اور اس نے دیکھا لوہ محفوظ پر وہ اللہ کے بندوں اگر لوہ محفوظ پر تم نظر مار کے دیکھ سکتے ہو پھر وہ لوہ محفوظ تو نہ نہ ہوئی پھر وہ تو ایمریٹس سائن نیوم سائن ہو گیا بورڈ لگا ہوا ہے جہاں تم تقدیریں پڑھتے ہو جبکہ لوہ محفوظ کو ڈیکوڈ کاری کوئی نہیں سکتا اس کی اپنی لینگویج ہے وہ سر رب العالمین کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک خاص سیکشن ہے جس میں سے ضرورت کے مطابق وہ جس نے جو چاہا وہ اس چاہیے منتقل کر دیا لیکن لوگ کہتے نہیں پرانی نظر مارے دیکھا پتر کوئی نہیں ہے تو اس نے وہاں پہ کیا کیا اندر ڈال دیا ہوگا پھر لکھ دیا ہوگا جب اتنا کر دیا فائل اس کی اس کھول لی ہے تو پتر لکھنے میں کیا دیر لگے گی یہ سارے کسے کہانی ہے شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام گڑگڑا گڑ کے اولاد کے لیے دعائیں نہ کرتے حضرت زکریا فریاد نہ کرتے رب لات نہیں فردن وہ بھی کسی دن لوہے محفوظ میں جان کے فائل اپنی نکال کے پتھر لکھ لیتے وہاں پہ دعائیں کیوں کرتے پھر اور اگر پیغمبر کی جو ہے وہ ایکس وہاں تک نہیں ہے لو محفوظ تک تو نیچے والوں کی کہاں سے ہوگی کون وہاں ٹمپر کر سکتا ہے لوہے محفوظ کو پھر تو محفوظ کا مطلب ہی ہے کہ وہاں کوئی کسی کی اکس نہیں ہے پہنچ نہیں ہے اس لیے محفوظ ہے اگر ہر بندہ نظر مار کر فائل تبدیل کر لیتا تو لوہے محفوظ تو نہ نہ ہوئی وہ تو کھلی لو فی جہنم کلک فارمید ڈال دو جہنم میں اب یہاں القیہ تسنیہ کا سیزا ہے اور کہا تم دونوں ڈال دو میں ڈالنے کے لیے تو اکیلا آدمی بھی کافی ہے اور پھر وہ فرشتہ ہے یا امین حسن اسلائی صاحب جو, جو باقاعدہ اس کا ثبوت بھی دیا انہوں نے کہ عربی محاورے میں اگر کسی چیز کو ریپیٹ کرنا ہو ٹھہرو ٹھہرو کہنا ہو تو اسے کہتے ہیں کفا کسنیا کا سیگا کف سنگل سیگا گا قفا تو اس کا مطلب یہ یعنی نہیں تم دونوں ٹھہرو کفا کا مطلب ہے ٹھہرو ٹھہرو وہ یہ الق ڈال دو ڈال دو پھینک تو پھینک دو یہ تسمیہ کا سیدھا اصل میں اللہ تعالیٰ غصے کی وجہ سے اس کو ریپیٹ الق فی جہانہ مک اللہ کفار ہے اب کفار نہیں ہے یہ کفار ہے اس کا مطلب ہے نا کفار جو ہے وہ ہے وہ والا کفر جو ایمان کے ساتھ کفر ہوتا ہے شکر کے مقابلے میں جو کفر ہے اس کی جمع کفار ہے ہر نہ شکرے کو دیکھو میں نے اس کو کیا کیا نہیں دیا اور اس نے مجھے کیا دیا پلٹ کے اس نے میرے ساتھ کیا کیا اور اندیٹ اسٹپ بن آپ جو سرف کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے وہ العنیدہ تو ڈیٹ قسم کے جو داغ ہیں یہ وہ بھی اتار دیتا ہے بلیچ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کلوریکس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے انیڈ اسٹر انگلش میں اس کا لکھا ہوتا تھا تو یہ اتنا ڈھیر تھا کہ ہم نے ہر قسم کی سرف مار کے اس کو دیکھ لیا اس کا وہ کفر دھلا ہی نہیں قرآن اس کو پڑھ کے سنایا حدیث اس کو پڑھ کے سنائی نوائز اس کو سنا مرد اس کے سامنے دفن ہوتے رہے ان کو گسل دیتا رہا اپنے ہاتھوں کور میں بھیجتا رہا کبھی اس کا داغ گیا ہی منا الخر منا منع کرنا اردو میں کہتے منع کرنا منا منع کرنے والا روکنے والا منع فائل ہے منا الخیر خیر کا رستہ روکنے والا خیر سے منع کرنے والا جہاں دیکھا کوئی دین کا کام شروع کوئی نہ کوئی ڈال دی خیر کے کسی کام میں بھی اڑچن ڈالنے والا اس دفعہ اس کے اوپر یہ لگ جاتی ہے منا الخیر کوئی مولوی آیا باغ دوڑ کر کے آگے پیچھے شکایتیں کر کے اس کو بلیک لسٹ کروا دیا منا لے آتے رہتے ناچنے گانے والے ان کی تو تمہیں کوئی فکر نہیں مولوی آ جائے تو تمہیں تت پر کھڑے ہو جاتے تکلیف ہوتی ہے مسجد بننی شروع ہو جائے تو تکلیف ہوگی کوئی اور سنما جنم بننا شروع ہو جائے تو سوچو کہ سامنے دکان لے لوں یہاں خوب بکری ہوا کہ کسی بھی وجہ سے یعنی درس قرآن ہوتا ہے تو بندہ یہ کوشش نہ کرے جی ہمارے والا درس قرآن تو چل جائے اور فلاں کا فلاپ ہو جائے کوئی آدمی آپ آب کے درس قرآن کو اٹینڈ کرتا ہے کوئی آدمی دوسرے حلقے کے درس قرآن کو اٹینڈ کرتا ہے وہ قرآن ہی اٹینڈ کر رہا ہے جتنا ثواب یہاں قرآن کا ہے وہاں بھی وہ ایک قرآن ہے اس کا سواب اتنا اس میں بندے توڑنے والی بات نہ کرنا یہ جو کشمکش ہوتی ہے میں ہسٹری پڑھ رہا تھا یہ جو ابھی ابھی عبد ملک صاحب وفات پا گئے تو ان کا لکھا ہوا تھا کہ یہ اہل حدیث تھے کٹر لیکن ان کی آپس کی چپکوشوں کو کی وجہ سے یہ بندہ بھاگ کے کمسٹ ہو گیا تھا فیض احمد فیض حفظ قرآن شروع کیا تھا اس نے حافظ صاحب کے پاس اس پار اس نے حفظ کر لیے تجویز بڑی اچھی تھی لیکن حافظ صاحب نے کوئی ایسی پھینٹی لگائی اسے کہ بہا کے مکہ منسٹ ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے مرنے سے پہلے وہ پلٹ آیا تھا اور مرنے سے پہلے جو اس کے بارے میں روایت ملتے ہوئے کہ اس نے اپنے جو محلے کی مسجد تھی اس کے امام سے کہا تھا کہ میں جماعت کروانا چاہتا ہوں تو اسے موقع دیا گیا اس نے جماعت کروائی کرا بہت اچھی تھی سارے اس نے شروع کیا تھا تو،, تو الحمدللہ وہ پلٹ کے وہاں واپس آ تھا لیکن تھا کسی مولوی صاحب کا بغایا ہوا وہ اسی طرح بہت سارے لوگوں کی یہ ہسٹری ہے کہ جب وہ ان اختلافات کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے یہ بھی یہاں بھی آ کے پتا چلا کہ دکانداری ہے یہ بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہی ہیں تو یہ تو پروفیشنل جیل سے ہوگی یہاں بھی تو کسی وجہ سے بھی اسی لیے فرمایا کہ دیکھو کسی آدمی کی عدالت تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق کی راہ سے روکو احتجا کرو انصاف نہ کرو تو یہ چیز خوشی ہونی چاہیے الحمدللہ للہ بندہ درسے قرآن اٹینڈ کرے صحیح کسی نہ کسی دینی حلقے کے ساتھ جڑے صحیح ہمارا کلیج اٹھنڈا ہوتا ہے جہاں بھی دیکھنا کبھی ایسا ہوا کہ بی بینک ایک برانچ میں آپ پیسے جمع کریں دوسری میں تو وہ دوسرے والا کہیں نہیں نہیں یہاں سے نکال لو پیسے نہیں انہیں پتہ ہے جس برانچ میں بھی ڈالو گے آئے گا ہماری مین برانچ کے پاس یہ ایسے ہمارا ہی بینک ہے جہاں کہیں بھی کوئی محنت کرے گا یہ اسلام کے اکاؤنٹ میں آئے گا اس میں ہمیں جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے معتد اتدا کرنے والا زیادتی کرنے والا تعدی کرنے والا برائی کو کمیونٹ کمیونکیٹ کرنے والا یہ نہیں ایک کہ اپنی ذات میں آدمی برائی کرتا ہے اور پھر اس کو چھپا کے رکھتا ہے کہ میں بڑا گناگار آدمی ہوں ایک یہ کہ کوشش کرے کہ دوسرے کو بھی پیش کرے اس لیے کہا گیا کہ سگریٹ کسی کو پیش کرنا یہ کوئی اچھی آدت یہ میں شامل نہیں ہے یہ گنا ہے بھائی آپ کو ایک لت لگی ہوئی ہے چھپ چھپا کے کہیں پیے آپ ابھی نکال کے پہلے ساتھ والوں کو سرکار پینا ہے یہ غلط ہے یہ غلط کام ہے اور اس کی کسی کو پیشکش کرنا اور زیادہ غلط کام ہے برائی کو آگے بھی پھیلانے والا غریب شک میں پڑا ہوا یہ شک اصل جو بیماری ہے یعنی بندہ مومن ایمان جو ہے ہمارا الحمد للہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مومن کا جنت پر ایمان نہیں ہے اور جاننے پر ایمان نہیں ہے یا اسے یہ ایمان نہیں کہ آخرت میں حساب کتاب نہیں ہوگا یا میں نہیں اٹھوں گا کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پوری طرح پروگرامڈ ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا پھر اصل میں ہمارے اندر ایک مرض ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک کہ سر پر نہ پڑ جائے اور یہ فطرت بن گئی ہے ہماری اب دیکھیں سردیوں میں جب عام طور پہ آدمی کو پیشاب لگا ہوا تو وہ کھل گئی تو وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ یار اگر پاسا پلٹ کے کام چل سکتے ہیں یعنی اگر دائیں پہلو پہ سمے تو زیادہ پیشاب آئے دائیں پہلو پہ ہوا تو تھوڑا سا ایزی فیل ہوا کہ نہیں اور کوئی گھنٹہ لگ سکتا ہے گزارا مطلب چل تو وہ پھر سو جائے گا اس طرف پھر جب پھر کھل گی چار بجے تو وہ کوشش کرے گا کہ یار میں اگر چت لیٹ کے تو پھر کوئی آدھا گھنٹہ گزر جائے تو نہ ہی اٹھوں میں نیند نہ توڑ اتنا دور جاؤں گا باتھ روم میں دو تین تالے بھی کھولنے پڑیں گے خاص کر کے جو مسجد میں سویا, تو تین چار کھولنے پڑتے ہیں. تو یار اس کو کر دوں میں کسی حالانکہ یہ اس کی فوری ضرورت ہے یہ بندے کی عادت ہے کہ وہ ڈیلے کرتا ہے یار آخرت پھر دیکھ لیں گے یہیں پڑی ہوئی ہے نا توبہ کر لیں گے تو ان چیزوں کو ڈیلے کون سی چیز کرتی ہے ہمارا شک شک اس چیز میں موت میں ہر بندہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یار یہ میری آخری نماز ہے یہ میری آخری رات ہے جو لوگ مرے ہیں ان کے بھی تو کچھ پروگرام تھے نا رات کو جب وہ سوئے تھے تو پروگرام لے کر سوئے تھے موت کسی آدمی کی ڈائری میں نہیں لکھی ہوتی کہ میں آج رات کو مر جاؤں گا ہمارے لکھے ہوئے پروگراموں میں سے ہی کسی پر لکیر پھیر کے کاتبے تقدیر موت لکھ دیتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن فجر کی نماز تم نہیں پڑھو گی بندہ نہیں اٹھتا درست. تو کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج ہماری رات ہو اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا کہ وہ انیل ہے اس کا داغ دھلتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آنے کے لیے تو روٹین رکھی ہے پہلے میرا باپ آیا پھر میں پیدا ہوا پھر مجھے چھوٹا بھائی پھر اسے چھوٹا بھائی پھر بہن ایک ترتیب لیکن جاتے ہوئے کوئی ترتیب نہیں ہے میرا سب سے چھوٹا بھائی مر گیا میں ہوں ٹھیک ٹھاک وہ زندہ بیٹا مر گیا یہ کس چیز کا اشارہ ہے کہ بھائی اس چیز کی گارنٹی کوئی نہیں کہ تیرا ابا مرے گا تو تیری باری آنی ہے موت میں باری نہیں ہے وہ ہر ایک کی اپنی فائل ہے اور اس حساب سے اس کی عمر الاٹ ہوئی ہوئی ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ میری آج رات باری ہو پھر اتنا آسان حساب ہے کہ رات سونے سے پہلے اس کو کلیئر کر لو دس منٹ صرف نکال لو یار دیکھو اللہ نے آپ کو نماز کی توفیع دی پانچوں نمازیں پڑھی الحمد جی نوافل بھی پڑھیں جی اتنا اللہ تعالیٰ ذکر کا بھی دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن ٹھیک جی الحمدللہ اللہ ترا شکر ہے یہ تو نے کروایا ورنہ میرا بھائی نہیں کر سکا یہ میرا کمال تو نہیں ہے تیرا آسان ہے گنا ہوئے یار فلاں فلاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تو وہ باتوں باتوں میں کسی کی عدت بھی کر دے یا مالک معاف کر دے میرا تیری بڑی مہربانی ہے میں کرتا ہوں میرے مالک ان سے بھی جن کو میں جانتا ہوں اور ان گنا کو جن کو میں نہیں جانتا ان کو بھی جن کو میں نے چھپ کر کیا ان کو بھی جن کو میں نے سامنے کیا ان کو بھی جو, جو مجھ سے بے جانے بوجھے ہو گئے ہیں، ان سے بھی استفر اللہ ربیم تعلم تو مینم ہو وہ لگتی ہے آپ کی یہ دعا آپ کی فائل کے ساتھ سٹیبل ہو جاتی ہے ٹھیک قیامت کے دن جہاں فائل آپ کی آئے گی یہ اپلیکیشن ساتھ آئے گی اور مالک اگر اس پہ مار دے تو فائل کھلے گی بھی نہیں وہ اقبال نے درخواست دی ہے نا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر ازر حائے من پذیر پروردگار تو تو ہر دو داں سے غنی ہستی ہے میں فقیر سا بندہ ہوں بس اتنی مہربانی کرتے قیامت کے دن جو بھی میں لولا لنگڑا عذر پیش کروں نا تو قبول کر لے بس بحث نہیں کرنی روزے میں سے ازر من پذیر جتنے بھی میرے عذر ہوں مالک بس تو کر دے ٹھیک ہے ٹھیک قبول کر لے لو. گر تو می نا حساب پردگار اگر تو میرا حساب کرنا نا ناگزیر سمجھے کہ نہیں جی یو ہیو ٹو گو تھرو دس میرا حساب کتاب کرنا ہی ہے آج نگاہ مستفا پنہا بگی پھر اتنی مہربانی کا تو حضور کے سامنے نہ ہوئی مستفا کی نگاہوں سے اوتل کر کے تو کر لے پھر جو کرنا ہے ان کے سامنے نہیں یہ اس نے ایک دعا اسٹیبل کروائی ہے ہم بھی یہ کر سکتے تو حساب کلیئر کر کے ہم سوئیں براز ذمہ لے کر سوئیں کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا یا نہیں اٹھنا موقع ملنا یا نہیں ملنا اور اولاد نے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی اور اولاد کرے گی بھی تو مالک کی مرضی ہے وہ کیس کے ساتھ اس کو سنے یا نہ سنے جب کیس چلان پیش ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ ری انکوائری کرواتے ہیں میں جی اس میں بڑی داندلی ہے جی میں ری انکوائری کروانا چاہتا ہوں ڈی ایس پی صاحب کے پاس منتقل کا دفلہ کے پاس وہ ری انکوائری جب ہو کے آتی ہے تو یہ عدالت کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ری کو قبول کرتی ہے یا اٹھا کے باہر ٹائم دیتی ہے عدالت نے فیصلہ پہلے چالان پر کرنا ہے پہلی انکوائری پر کرنا ہے دوسری اس کی مہربانی ہے اگر اس کو اس کے ساتھ وہ لگا دے قبول کر لے تو دوسروں کی دعائیں جو ہے وہ تو کی مرضی ہے کہ وہ قبول کر لے کر لے تو اپنی سٹیبل کیوں نہیں کرتا تو اپنی اس کے ساتھ کیوں نہیں لگاتا یہ شک ہے کہ نہیں تو ضروری تو نہیں نا میں نے مار جانا اور نہیں ضروری تو نے مار جانا لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں تو کل اٹھے جب دونوں طرف شک ہے تو تو وہ کام کیوں نہیں کرتا کہ اگر وہ ہو جائے مثلاً تو توبہ کر لے یار معافی مانگ لے اللہ سے تو کل زندہ اٹھ گیا تو تیرے کو بل کے ساتھ ٹیکس تو نہیں نہ آ جائے گا تیرا ت نے یہ توبہ کی تھی پچاس درم نکالو تیرا کیا گیا ہے لیکن اگر تو اس رات مر گیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں ہم تو اگر عیشاء علاس السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تو جامع اور کامل ہے ہم ان رسولوں پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے مسئلہ تو تم لوگوں کا ہے جو مسا علیہ السلام کو مانتے ہو اِسا علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو حضور کو نہیں مانتے ہو وہاں جب سوال ہوگا کیا جواب دو گے اور جو علیہ اسلام کو مانتے اشاء اسلام کو مانتے حضور کو نہیں مانتے وہاں جب سوال ہوگا کیا جواب دے گے؟ ہمارے یہاں تو ان دونوں پر ایمان موجود ہے ہمارے تو پیپر پورے ہیں سارے نبیوں پر ایمان ہے ناقص تو تمہارے ہیں کہ اس میں آخری نبی پر ایمان تمہارا نہیں ہے تو وہ کہاں سے لے کر گے اس لیے کہ قیامت کے دن یوم فا اللہ جی نے کافر جس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا وہاں وہ لاکھ پیٹے جی ہم اللہ اللہ محمد رسول پڑھنا شروع کر دے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں کافروں کو حضور پر ایمان لانے کا اللہ جی جاخر جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنائے ہوئے کون سے الہ اللہ اس میں ضروری نہیں بت ہوں وہ شعر کہتا ہے بتوں کو توڑ بتوں کو توڑ تخل کے ہوں یا پتھر کے اس کا مطلب ہے بت جو ہے وہ تخیل کے بھی ہوتے ہیں نظریات بھی بت ہوتے ہیں انسان کی اپنی مرضی بھی الہ بن جاتی ہے بتوں کو توڑ تخل کے ہوں یا پتھر کے ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ کس سے توڑ لا الہ الا اللہ سے لا لا لہ کی لا سے اس بت کو توڑ اسے لیے آفرائی کا مانے تخا اللہ اہ نبی آپ نے اس سخص کو دیکھا جس نے اپنی مرضی کو اپنا کیا بنایا ہوا ہے الہ اب وہ رات دن کہتا رہے لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں اگر اس کو ڈومینیٹ اس کی اپنی مرضی کر رہی ہے اس پر حکم اس کی اپنی مرضی کا چل رہا ہے یعنی میں عیسائی ہوں سکھ ہوں یہودی ہوں ہندو ہوں یا مسلمان ہو چلے گی میری مرضی تو مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا میں کتنی دفعہ مثال دے چکا ہمارے اشتیاق عثمانی صاحب ہوتے تھے ہماری جمعیت ہوتی تھی وہ نازم اطلاع و نشریات ہوتے تھے میں نازم تبلیغ ہوتا تھا نازمیں آلہ بھی رہا امیر ہمارے ہوتے تھے مولانا ہرون اسلام آبادی صاحب تو ہمارا اس سلسلے بہت بر... اس علماء سے تعلق راناتا رہ رہا تو جب وہ علماء آیا کرتے تھے یہاں پہ لوگ تو تعارف تعارف تقریب ہوتی تھی تو ہمارے اشتیاق عثمانی صاحب چونکہ نازم اطلاع تو مشریات تھے تو وہ تعارف کروایا کرتے تھے ہم نے جنہوں نے دیکھا دیکھا ماشاء اللہ تعالیٰ نے کد بھی ٹھیک ٹھاک دیا اور بڑی ترحلے کی ڈاڈی بھی ہے ان کی آواز بھی بڑی ترحلے کی ان کو مائک کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ تعارف کروایا کرتے تھے یہ ہمارے فلان آزم ہیں یہ فلان نعم ہیں یہ فلان نعظم ہے اور ہمارے جتنے مولوی ہوتے تھے اتنے نازم بھی ہوتے تھے مولوی کو رازوں کے رکھنے کے لیے عہدہ تو کریٹ کرنا پڑتا تھا نائب نازمیں اعلیٰ اول نائب نازم اعلیٰ دوم سوم چہرم پھر اس طرح صدارت بھی چار پانچ ہوتی تھی تو وہ آخر میں کہا کرتے تھے سب کرنے کے بعد اور یہ ہمارے امیر ہے مولانا ارون اسلام آبادی صاحب ویسے امیر کوئی بھی ہو حکم میرا چلتا ہے یہ بات وہ لازم کہا کرتے تھے اور بات بھی صحیح تھی وہ جو بات اشتیاق صاحب کر دیتے تھے آخر میں ہوتی ہوئی تو وہ جہاں کمزور ہوتی تھی دلیل ان کی وہ ٹھوس دلیل سے کام لیتے تھے اپنی باڈی سے نا وہ منوا لیتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ امیر کوئی بھی ہو مرضی میری چلے گی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سکھوں عیسائیوں عیسائی ہم یہودی یا مسلمان مرضی میری چلے گی اگر تو نے اپنی مرضی نہیں دی تو, تو مسلمان نہیں ہے تیرا الہ کوئی اور ہے تیرا الہ تیری مرضی ہے افرائی تمتا خاصا اللہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لفظ استعمال نہیں کیا دو جگہ استعمال کیا ہے جہاں فرمایا کہ شخص کا علم اس کی گمرائی کا سبب بن گیا آرائے کا مان اللہ ہوا ہو ون اللہ نے علم کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دیا یار اندازہ لگائیں آپ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جالب کی وجہ سے لوگ تباہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ علم کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے ہدایت کی میں کہا کرتا ہوں کہ موتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو سٹارویشن کی ہوتی ہے کہ آدمی کو خشک سالی کی وجہ سے کچھ ملا نہیں گریب ہے غربت کی وجہ سے وہ مر گیا ایک یہ کہ آدمی نے زیادہ کھا لیا ہے زارو اور مر گیا تو بعض لوگوں کو علم کا حضا ہو جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو اگر ہم نے مرضی نہیں دی میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی سودا ہوتا ہے گاڑی کا تو کیا دیتے ہیں گاڑی اٹھا کے دیتے ہیں آپ نہیں چا دیتے نا جی یہ سی یہ پیسے ہو گئے یہ سائن ہو گئے انہیں تبدیل ہو گیا جی یہ گاڑی کیا آپ چابی چا بھی دیتے نا اور اگر کوئی بندہ چابی بھی تو وہ نہیں دیتا ہماری چابی ہماری مرضی ہے ہمیں کون سی چیز چلاتی ہے مرضی چلاتی ہے جی میری مرضی کہاں رشتہ دینا ہے میری مرضی کہاں رشتہ کرنا ہے میری مرضی کیا کھانا ہے میری مرضی کیا تو ہماری چابی کیا ہے مرضی men are determined by their ambitions بندہ اپنے جذبات کے ذریعے کنٹرول ہوتا اس کی چابی کیا ہے جذبات جذبات کا نام کیا ہے مرضی اچھا میں نے تلاک دے دی جی غصے میں دی تھی او بھائی غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے نا پیار میں بھی کبھی تلاک ہوتی ہے جذبات تو اگر نے اپنی چابی رب کو نہیں دی اپنی مرضی رب کے سپرد نہیں کی تھی تونے, تو مسلمان ہی کہاں ہے لا الہ الا اللہ کہاں ہیں? افارا منتخا علاح ہوا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی مرضی کو اپنا الہ بنایا ہوا ارفا انتا ہی وکیل ہے نبی تم اس کا کیس لوگے تم اس بندے کے وکیل بنو گے آپ بتائیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی تمہیں آن نہیں کرے گا اگر ت نے اپنی مرضی نہ چھوڑی تیرے ایمان کو نبی اون نہیں کرے گا تیری فائل نبی کے یہاں نہیں ملے گی نبی کے پاس کس کی فائل ہوگی ایمان والوں کی نبی جن کا وکیل ہوگا جن کا نبی پر ایمان ہوگا ان کی فائلیں نبی اللہ کے سامنے رکھے گا نا ایز اے ریڈر ایز اے پبلک پروسیکیوٹر جب تیرا ایمان نبی پر نہیں ہوگا تیری فائل وہاں ملے گی نہیں اور جس بندے کی آپ کو پتا یہاں جیل میں جو بندہ ہو اور جس کی فائل نہ ملے پھر کیا اثر ہوتا ہے تین مہینے کی سزا ہوتی ہے تین تین سال گزر جاتے ہیں کیا ہوگی جی ملافی کوئی نہیں موج کرو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ملاف کوئی نہیں تو جب نبی کے پاس تیری ملاف نہیں ملے گی تو خالدین فی خالدینا وہ بھیج دیں گے بھیج دو اس کو وہاں پر افا انتقم حالیہ یہ وکیلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال قرآن منصلہ مہار جس نے قرآن کے حرام کردہ چیز کا ارتقاب کر لیا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا بتائیے ایمان بال قرآن نبی اون کریں گی تو یہاں جو لفظ اللہ جی جا نہ وہی کافر ہے نا کو پوچھتا ہے ہماری تھوڑی ہو رہی ہے بات اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تو عبداللہ ابن اللہ کی ہو رہی ہے کہانیاں پڑھ رہے لقد کان فی قصہ ان کے قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے اگر نے عبرت نہ پکڑی تو تمہیں کیا حاصل ہوا اس قرآن کے مطالعے سے اگر وہ اب عبداللہ ابن ابئی والی ساری خاصیتیں تیرے اندر موجود ہیں سارے سمٹمس تیرے اندر موجود ہیں منافقت والے تو کہتا تو عبداللہ ابن کوئی منافق تھا تو کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم خود وہ سمٹمس دیے کیوں گئے ہیں؟ جب انہیں یہ کہا جائے جاقی رسول رائے کل منافقین صدودا سدودی جب ان سے کہا جائے او اللہ رسول کی طرف جو انہوں نے قانون بنایا جو انہوں نے نازل کیا جو نبی کہتا ہیں اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں جو وہ رک رک جاتے ہیں رک رک کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہاں ہمارا جو مفاد ہے اس کو زک لگے گی نبی رشوت نہیں لے گا نبی بھی تبدیل نہیں کرے گا وہاں جانا پڑے گا ایک صاحب ہمارے ان کی دکان تھی یہاں پہ میوزک سینٹر تھا ان کا تو پھر ان سے جب کہا گیا کہ صاحب اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو یہ میوزک سینٹر بند کر دیں اس میں وہ بجن بھی بیچتے تھے اور سارا کچھ چلتا ہے جو گانے ہوتے سارے تو انہوں نے جماعت بدلی کر لی دکان بند نہیں کی ان بڑے عرصے بعد ہماری ملاقات ان سے ہوئی کہیں پر تو پتہ چلا کہ اچھا آپ یہاں ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ یہاں سے ڈپلوٹ ہو گئے تھے پتہ چلا کہ نہیں انہوں نے وہ ہمارے ایک ساتھی تھے بلدیا میں بھرتی اور میڈیکل کے لیے بھیجا انہوں نے تو ان کی ایک آنکھ خراب تھی وہ فیور مین بھی بن گئے تو ڈاکٹر نے جب ان کا میڈیکل آنکھیں چیک کر رہا تھا تو انہوں نے ایک ہاتھ رکھا اور وہ بتا دیا اس کے بعد اس نے کہا کہ بدل آئن بدل گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسی آنکھ پر دوسرا ہاتھ رکھ لیا تو وہ پاس ہو گئے تو انہوں نے کیا, کیا؟ آنکھ نہیں بدلی ہاتھ بدلی کر لیا انہوں نے اسی آنکھ سے... تو یہ معاملہ جو ہے کہ بھائی ہم نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں جماعت بدلی کر لینی ہم نے اس جماعت میں جانا جو ہم سے یہ میوزک سینٹر بند نہ کروائے اس کے ساتھ گزارا کر سکے ہم نے اس جماعت کے ساتھ چلنا ہے نہیں یہ ہے وہ بات کہ نہیں جی ہم نے کرنی اپنی مرضی اور اللہ رسول یہ چیزیں کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ہم اس کی طرف دھیان دینا چاہیے ما اللہ القلاب شدید کالا کرین ہو رب نا مات گئی تو وہ جو شیطان صاحب ہے نا ہمارے ساتھ لگے ہوئے پرمننٹ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے ہم قرآن ودیث پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے اسی لیے تو ہم دلیلیں دیتا نکال کے کہ بھائی یہ دیکھو یہ یہاں بھی ہے بتر چھوڑے ہوئے تھے یعنی جب دیکھتا ہوں کہ میں بتر پڑھ لوں تو پھر نیند اٹھنے نہیں دیتی یا... کیونکہ آدمی ذرا ریلیکس ہوتا ہے بتر تو پڑے ہوئے یہ نفل ہی ہے نا آفٹر آل تو آدمی لیٹ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بعض دفعہ بتر چھوڑنے پڑتے ہیں کہ تاکہ ذرا ڈراوا رہے کہ بھئی یہ تو لازم پڑنے ان کی تو پوچھ ہوگی تو اٹھا میں نیند بڑی آئی ہوئی تھی وہ لی ہوئی تھی میں نے سیرپ لیا تھا پرومیتازین اس میں ذرا ٹرانکلائزر ہے نیند آئی ہوتی ہوں اب جا رہا ہوں چلتا ہوا تو اس نے بڑا شور کیا کہنا جا پیشاب کر کے سو جاتا ہوں نہیں حالت نہیں ایسی انہیں کا دیکھو نا کہ اگر تم مسیحی کیفیت میں ہو اور تمہیں پتا نہ ہو کہ تم کیا کہنے جا رہے ہو تو تم مت نماز کے کریو تمہاری اس وقت حالت یہی ہے تمہیں نیند پوری ابھی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے تو تم سو ہو. تو اس میں تم کیا پڑو گے تو اچھا تو میں نے کہا یا یہ تو واجب ہے نا اس کا تو پوچھو گی اب دیکھیں یہ ڈائلگ اندر اندر چل رہے ہیں میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو اندر سے بولتا ہے نا آپ کو دلیلیں لا کے فوراً جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں ای میل پہ آپ کی چل رہی ہوتی ہے براہ راست وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ٹائپنگ ہے میسج فلان صاحب میسج ٹائپ کر رہے ہیں آپ انتظار ہیں وہ اندر خانہ خراب لگا ہوا ہے تو وہ بھی ٹائپ کر رہا تھا میں نے کہا یار یہ تو اب بیٹھے ہوئے میں سوچ رہا ہوں ساتھ اپنا پروسیس چل رہا ہے باتھ روم والا کہ یار یہ تو جتنے رہیں یہ تو پڑھنے پڑے کیا کہتا ہے او یار ام شافی تو یہی کہتے ہیں نا کہ واجب شاجب کوئی چیز نہیں ہے یہ تازی تازی میں نے ان دنوں الفق علم زاہب العربہ پڑھی تھی تو اس میں میں نے ان کا یہ پڑھا تھا کہ وہ یا فرض کسی چیز کو سمجھتے ہیں یا سنت سمجھتے ہیں ان کے یہاں واجب کوئی چیز نہیں ہے ان کے تو فرض ہے سنت ہے یہ جو درمیان والا واجب ہے یہ ہمارے احناف کے یہاں ہے یہ. کہ وہ چیز جو حدیث سے ثابت ہو وہ واجب ہے اور جو قرآن سے ثابت ہو وہ فرض ہے تو وہ ایک یعنی سنت سے اوپر فرض سے نیچے ایک درجہ ہے وطر کا وہ واجب کا جو وطر ہے تو میں ہنس پڑا اس کی دلیل سے کہ خانہ خراب کہاں سے لے کر آیا ہے یار امام شافی تو کہتے ہیں نا کہ واجب کوئی چیز نہیں مطلب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے تو یہ کس نے دلیل دی مجھے اسی نے جو چاہتا تھا کہ سو دے مہرا میں, میں نے الحمد للہ الحمد میں پڑھ لیا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ یہ بھی پڑھتا ہے مولوی کے ساتھ شیطان بھی مولوی لگا ہوا ہوتا ہے ایسی بات نہیں کہ اس کو نہیں پتا جس مدرسے میں میں پڑھا ہوں بلکہ اس نے تو ایسے پڑھ لیا میں نے تو ڈنڈے کھا کے پڑھا دوں تو پڑھا ہوا وہ بھی ہوتا ہے اسی لیے دلیلیں دیتا ہے مس گائیڈ کرنے کے لیے علماء کو کیسے وہ مس گائیڈ کرتا ہے ان کے ساتھ پڑا ہوا ہوتا ہے ان کو انہیں کی چھری سے دبا کرتا ہے انہی کا نالج का کے اسٹور سے لے کر جیسے ڈاکو آتے ہیں نا تو ہمارے ہی گھر سے جناب وہ بند کر کے کچن اور اس میں سے نکال کے چیزیں اب تو پرانے زمانے میں جو ڈاکو ہوتے تھے ان کے میرے کو ایمان ہوتا تھا وہ نیمک نہیں کھاتے تھے ہر اس گھر سے چوری کرے ہیں نمک اب تو کھانا خراب پکا کے کھا کے بعد دفعہ علم بھی دیکھ کے جاتے ہیں کے تو یہ آپ کے اسٹور سے آپ کا علم لے کر اس کو یوز کرتا کالا کری نو ربنا ماں ات گئی پر وردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا ولاکن کانف ہی دلالم بعید اور یہ خود ہی چھکے مار رہا تھا یعنی اس کو تی پر میں نے امادہ نہیں کیا میں نے تو ای بس ہلکا سا اشارہ کیا تھا یہ صاحب خود ہی آگے پھٹنے پر تیار تھے برو ان کے اپنے اندر بھرا ہوا تھا ولاکن کانف ہی دلالم بعید میرا قصور یہ ہے کہ میں نے غلطی سے یہ بٹن دبا دیا مجھے کیا پتہ اتنا ایکسپلوزو ہے اس کے اندر بھرا ہوا یہ پہلے سے تیار بیٹھا تھا یہ سارا قصور اس کا یہ دونوں آپس میں بحث مباسا کریں گے صاحب میں نے تو اسے دعوت دی تھی وہ کال شیتان لمبا خود یا جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان یہ کہے گا کہ لیڈیز اینڈ جینٹل ذرا آپ اپنے کان مجھے دے میری بات بھی سنے جی کیا ہے وقال شیطان المبا خز عمر ان اللہ واد وعد الحق اللہ نے جتنے وعدے تمہارے ساتھ کیے تھے سارے سچے تھے یہ کیوں اس لیے کہ ہمارے اندر وہ جلن اور وہ کیفیت جو ہے وہ زیادہ حسرت کی پیدا ہو مارو خانہ خراب تم نے یہیں آ کے یہ سچ بولنا تھا وعد حق وم جتنے وعدے میں نے تم سے کیے تھے ان کے سب کے خلاف کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ سارا جوڑو سود شد لے کے اکٹھا کرو اس کے بعد پاکستان میں بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھانا چودھری بن کے تمہاری برادری کے سارے لوگ تمہارے پاس رشتے ناطے کے لیے آئیں گے سولہ کے لیے لوگ تمہارے پاس چل کے آئیں بن کے کھاؤ اب یہ نہیں پتا کہ یہاں سے تمہارا بکسا جانا ہے بہن جب کوٹھی تیار ہو گئی ہم نے سوچا تھا کہ وہاں کسی ایم پی ایم این اے کو جلسہ کروائیں گے بڑا سا چنڈا لگوائیں گے اور جناب علی اپنے پتر کو اگلے الیکشن میں کھڑے کر دیں گے پتہ چلا کوٹھی تو مکمل ہو گئی لیکن اس میں ہم نہیں گئے ہمارا بکسہ گیا بلکہ بکسہ بھی انہوں نے وہاں نہیں رکھا کہ ابھی چپس ہو رہی ہے بارو بار پنڈی ان کا قبرستان میں لے جائیں جنازہ تیار یہ یہ ہے جی یہ احسے وعدے کس کے شیطان چواد تو کم اس کے بعد وہ کہے گا بھائی جب اتنا قصور میرا نہیں ہے جتنی گاڑیاں آپ دے رہے ہیں بندے وہاں پھٹ پڑیں گے پنجابی میں بھی دے رہے ہیں پشتوں میں بھی دے رہے ہیں وہاں بلوچی میں بھی دے رہے ہیں انگریزی میں بھی دے رہے ہیں تو وہ کہے گا صبر صبر صبر ابھی اتنا قصور میرا نہیں ہے جتنے میرے پیچھے لگ پڑے ہو وہ ماکان علی علیہ سلطان مجھے تمہارے اوپر کوئی زہر نہیں تھا اور یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہر شیطان کے اوپر ایک فرشتہ چابک لیے کھڑا نہ ہوتا تو یہ تمہاری گردن مار دیتا وہ وسوسے ڈال سکتا ہے لیکن فیزیکلی تمہیں پکڑ کر تم وہ فلم نہیں دکھا سکتا مکان علی علیہ سلطان دیکھو میرا تمہارے اوپر زور کوئی نہیں تھا اگر کوئی بندہ مسجد جانا چاہتا تھا گھر سے وضو کر کے نکلا ہے اور میں نے مار مرا کے اس کو ٹیکسی میں ڈال کے فردوس سین میں یال ڈراڈو لے گیا ہوں تو ہاتھ کھڑا کرے جو چور کی سزا وہ میری سزا کھانا خراب تم گھر سے خود پروگرام بنا کے نکلے تھے سین میں جانا ہے کچھ میرا میں نے کوئی زبردستی نہیں کی نہ مجھے زبردستی کا اختیار تھا امداد ہاں ان دا میں نے تمہیں دعوت دی تھی یار آج ایک ہونا جائے ذرا ایزی موڈ ہے تو آج ایک مووی ہو جائے ڈر ڈر کے بھی بڑا دیکھ لیا یار تو لوگ اتنے اتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں یار یہ کیا گناہ ہے میں چھوٹا سا اللہ تو کم فسٹ جب تم لی اور رسول ہو یا جر رسول نے بھی تمہیں دعوت دی تھی زبردستی رسول کی بھی نہیں زبردستی رسول کی بھی نہیں اگر ہوتی تو حضور ابو طالب کو مجبور کرتے کہ کلمہ پڑھ کے مرو نوح علیہ السلام بیٹے کو کہیں دلیل نہیں ملتی کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کی مار مار کے چابک چمڑی اتار لی ہاک اصل تھا نا باپ تھے نا لیکن مار کے اسلام نہیں اللہ نے یہ منع کیا اگر زبردستی کرنی ہوتی تو میں کرتا اسلام قبول ہی اس کا ہے جو برا جاؤ رغبت قبول کرتا گن پوائنٹ پہ نہیں منظور فرمایا ولاؤ شاہ ربو کا لا من فلارمیا <جميعًا> این ابھی اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو اس زمین پر بسنے والے سارے ایمان لے آتے آفا انترے ہوں ناسا کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے ہتا یہ کون مومن کے وہ مومن ہو جائیں نہیں آپشن کھلا ہے اس لیے نوح علیہ السلام بچہ مسلمان ہے اسے نماز پڑھانے کے لیے تو زبردستی ہو سکتی ہے اس مسلمان ہے جب آپ فوج میں بھرتی ہو جاتے تو پھر تو وہ غلطی کچھ کریں گے یا اپنا قانون منوانے کے لیے پھر تو وہ ٹنڈ بھی کرتے اور اندر کوارٹر گارڈ میں بھی لگا دیتے لیکن آپ کو فوج پر بھرتی ہونے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہو مسلمان ہونے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا لیکن مسلمان اگر ہو گئے تو پھر باپ نماز پڑھانے کے لیے بچے پر سختی کر سکتا ہے نور علیہ السلام نے بیٹے کو نہیں مارا مسلمان ہونے کے لیے نہیں الٹا لٹکایا اس کو تو جبر نہیں ہے اس میں رسول نے بھی تمہیں دعوت دی شیطان نے بھی تمہیں دعوت دی شیطان یہ کہے گا فسٹ جب تم لی تم نے میرا دعوت نامہ قبول کر لیا اب میں تو دھوکہ تمہارے ساتھ تب کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور تمہیں جہنم میں بھیج دوں اور نہیں بابا میں تمہیں اپنے ہاتھوں ڈالوں گا اور اکٹھے چلیں گے اللہ سے اجازت مانگے گا اگر اجازت ہو تو میں اپنے ہاتھوں ان کو ڈال دوں ذرا وہ بھی تو اپنی جلن ہے نا اس کی کرسی گئی تھی نا تو اس نے بھی تو اپنی جلن نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی وہ کہے گا کہ پیروگار میرا کوئی قصور نہیں یہ صاحب پہلے ہی شکل سے تو بڑے شریف نظر آتے ہیں مگر یہ اندر سے پہلے تلے بیٹھے تھے بس ایم ہی میں نے اشارہ کیا تو یہ دوڑ کے ٹیکسی میں بیٹھے اور سیدھے الٹوراڈو پہنچ گئے جی کہا جائے گا کہ کالا تخت کا سمول یہ میرے یہاں جھگڑے مت کرو یہاں پہ واقع قدم تو علئے میں تمہیں پہلے ہی غارن کر چکا تھا دونوں طرف ماں یوبد القول الدئی میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا وہ ماں ان اب ضلع مل میں اپنے بندے پر ظلم کرنے والا ہوں یعنی اس بندے کو کہا جائے گا کہ مجھے پتا ہے شیطان کا اس میں کتنا آ... ہاتھ ہے اور تیرا اپنا کتنا ہاتھ ہے اس کی وجہ سے یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی ہو گئی ہے کہ شیطان کا بھی کچھ تمہارے اوپر ڈال دیا گیا ایسی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار چلی میں ایک مثال سے سمجھایا کہ جب یہ وہاں پہ انسان کے بدن اور روح کا بھی ہو جائے گا بدن یہ کہے گا کہ سرکار ساری کمائی اس نے کی ہے میں تو بے جان چیز تھا مجھے کیوں آگ میں بھیج رہے ہیں اور رو کہے کہ سرکار اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا میں میری روح ہوتا تو میں تو کچھ نہ میں کھا سکتا تھا یہ تو یہ تکے کھاتا رہا نا برہمی میں تو بیڑا تو میرا گھر کو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے وہ کہے گا سرکار اگر یہ نہ ہوتا تو میں بے جان بدن ہوتا مٹی کا میں نے کہا تھا ابراہیمی پر میرے پیوں نہیں جانا تھا یہ صاحب مجھے لے کر گئے اللہ تعالیٰ کہے گا صاحب تم ایک فیصلہ کرو دونوں ایک شخص دو آدمی تھے ان میں ایک اندھا تھا اور ایک جو ہے وہ لنگڑا تھا اس کی ٹانگیں نہیں تھیں دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تو جو اندھا تھا اس نے کہا یار کچھ کھانے کو اگر مل جاتا ڈنگرے نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے پھل تو نظر آ رہا لیکن میں وہاں پہنچ نہیں سکتا اور دوسرے نے کہا میں پہنچ تو سکتا ہوں پھل نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس اندھے نے یہ کہا اس کو جس کی ٹانگیں نہیں تھی کہ تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ پہنچا میں تمہیں دیتا ہوں وہاں تک اور آگے تم دیکھ کے توڑ لینا تو فرمایا اتنی دیر میں مالی آگے اس نے دونوں کو پکڑ لیا اب یہ کہتا ہے سرکار میرے پیو کو بھی نظر نہیں آنا تھا کہاں پر سید ہے یا عام ہے میں تو نبی نہ ہوں بھائی مجھے تو اپنی اولاد نظر نہیں آتی اور دوسرا کہتا ہے میری ٹانگیں دیکھو میرے پیو نے بھی ادھر نہیں پہنچنا تھا یہ سارا کیا کرایا اس کا تم کیا فیصلہ کرتے ہو ان کا جی دونوں مجرم میں دونوں کو سزا ملنی چاہیے اللہ کہا کہ تم دونوں کا بھی یہی معاملہ ہے واخر